اے آمان والو رانا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنوں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے